الحمد اللہ شبیب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے آج کا جو درس ہے فصل جو ہم بیان کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں حد درجہ کوشش کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اس حوالے سے کچھ باتیں کاضیاض مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ عبادت کا خوف کا تقوی کا جو ایمان ہے پیشوا ہے اور جو اس کا سبب ہے باعث ہے وہ ہے علم یعنی عبادت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے عبادت اسی وقت کی جا سکتی ہے جب کہ علم ہو اللہ تبارک و وطالہ کا ڈر خوف اسی وقت دل میں پیدا ہوگا جبکہ علم ہو فرما برداری بات کا ماننا اطاعت اسی صورت میں ہوگی جبکہ علم ہو تو جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا تقوا اتنا ہی زیادہ اس کی پرہیزگاری اتنی ہی زیادہ اس کی عبادت خوف خشیت یہ تمام چیزیں بڑھتی چلے جائیں گی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ جللہ شانہو نے اس بات کو بیان فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علم والے علماء ہی درتے ہیں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت یعنی اس کا علم اس کو اس کے بارے میں پہچان رکھنا یہ بندی کے اندر فرحت بھی پیدا کرتی ہے یہ دونوں چیزیں یعنی چونکہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں بھی اس کے عذاب سے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھیں لہذا دونوں کی دونوں چیزیں جو بڑھتی ہیں وہ علم کی وجہ سے بڑھتی ہیں تو تقوی پرہیزداری خوف عبادت کی زیادتی یہ ہوتی ہے علم کے سبب خود بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں جب صحابہ کے نام اڈیم میں نے حضر علیہ السلام کی کسرت عبادت کا ذکر کیا کہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں تو حضر علیہ السلاۃ اسلام کے الفاظ مبارک یہ تھے کہ ان اح و انا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کا علم رکھنے والا میں ہوں وجہ یہ کہ جتنا زیادہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کسی اور کو ایسا علم کسی اور کو ایسی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل نہیں ہے تو چونکہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مخلوق میں آپ ہی علم رکھتے ہیں تو اس لیے سب سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے اور سب سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنے والے تھے آپ کا ایک نام احادیث طیبہ کے اندر مرتجہ اور مرتجی ذکر کیا گیا ہے ایک تو مرتزہ ہوتا ہے ارتزا جس کا مانا جو ہے وہ راضی کیا گیا چنا گیا پسند کیا گیا اس سے نکلا ہے ایک مرتجا میم رات تا جیم یا اس کو مرتجہ بھی پڑھا گیا ہے اور مرتجی بھی پڑھا گیا ہے مرتجا کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی بارگاہ میں امید رکھی جائے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی رحمت کی جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے یہ علامہ جلال الدین سیوتی شاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارحیاد العنیقا میں اور علامہ صالح شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہداور والرشاد میں ذکر کیا کہ مرتجا کا مطلب کہ جس کی شفات کی امید خصوصاً قیامت کے ہولناک دن میں جس کی بارگاہ میں امید کی جا رہی ہوگی وہ سرکاری دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی اس لیے آپ کو مرتجہ کہا جاتا ہے اور مرتجی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید رکھنے والی ہو جو اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امت کی مغفرت کی امید رکھنے والی ہستی ہے اس کو مرتجی کہا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی تھے اور سب سے زیادہ امید رکھنے والے بھی تھے وجہ یہی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بھی سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے جلال کے بارے میں بھی سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اسی بات کو قاضیا رحمت اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے دو روایتیں ذکر کی ہیں ایک میں یہ مطلق فرمایا کہ لم عالم لحیۃ تم کلیدن و لبقی تم کثیرن کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہستے زیادہ روتے یعنی جو شدائید جو مصائب جو پریشانیاں قبر و حشر کی ہیں جنہیں تم ملازہ نہیں کر رہے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اگر تم بھی ان مصائب کو ان پریشانیوں کو ان مصیبتوں کو جانتے تو تمہاری ہنسی کم ہوتی رونا زیادہ ہوتا ہے اور دوسری ایک روایت جو ترمیدی شریف میں سعید غفاری رضی, رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یعنی میرا دیکھنا عام دیکھنا نہیں بلکہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہارے پر مقفی ہے تمہارے پر پوشیدہ ہے میرے سامنے وہ ظاہر ہے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے اس میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے جس کو کہلے بوجھ کی وجہ سے جب کسی چیز کے اوپر بوجھ رکھا جائے تو جو چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے اسی طرح آسمان میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے آسمان چڑچڑاہتا ہے اور فرمایا کہ اس کا حق بھی ہے کیوں اس لیے کہ اس میں چار انگل کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں پر اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے سجدہ کر رہا ہے اتنے فرشتے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہستے زیادہ روتے اس دواجی تعلقات سے لذت بھی نہ اٹھاتے اور جنگلوں کی طرف چیختے ہوئے نکل جاتے جنگلوں کی طرف چینکتے ہوئے نکل جاتے یعنی وہاں گریا ازاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تم کر رہے ہوتے اگر تم قبر کے مصائب کو ہولناکیوں کو یعنی شرح کے اندر علما نے بیان کیا کہ قبر کی ہولناکیوں کو پریشانیوں کو مشر کی پریشانیوں کو جان لو کہ کیسے مصائب ہیں تو پھر تم ہنسنا چھوڑ دو یعنی بہت ہی کم ہنسو اور بہت زیادہ رو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو حضور علیہ اصلاح اسلام کا انداز بھی یہ تھا کہ عمومی طور پر آپ غم زدہ رہا کرتے تھے غم کی کیفیت آپ کے اوپر تاری رہتی تھی جیسا کہ آگے ذکر بھی کر رہے ہیں تو وجہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا غم رہا کرتا تھا اپنی ذات پہ اندیشہ نہیں کہ آپ کو تو مقام محمود کی بشارت دی گئی مقام وسیلہ کی بشارت دی گئی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ہیں لیکن آپ اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے مہربانی کی وجہ سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے ساتھیوں اپنے بھائیوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے آپ غم زدہ رہا کرتے تھے اکثر آپ علیہ السلاط اسلام کا یہ انداز ہوتا تھا فرماتے ہیں و اما خوفه ربه وطاعته له وشده عبادته فعلى قدر علمه بربه یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب سے ڈرنا اپنے رب کی اطاعت کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ عبادت کرنا تو یہ آپ کو جتنا آپ کے رب کا علم تھا اس کے مطابق تھی۔ ولذاك قال فيما حدثنا ابو محمد ابن عطاب قراءۃ مني علیه قال حدثنا أبو القاسم الترابلسي قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المرزي قال حدثنا أبو عبد الله الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيض بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله طالع عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبحيتم قليلا ولبكيتم كثيرا زاد في روايتنا عن أبي إيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أنت إت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله میں پیچھے ذکر کر چکا بعد ذکر کر چکا آگ ایک جملہ ہے اسی میں کہ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہنستے اس میں ایک جملہ مزید یہ اضافہ ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک جو ہے وہ درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا امام ترمیزی رحمۃ اللہ تلا اور خود قاضی ازمال کی رحمت اللہ تلاڑے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ قول کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا یہ سی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جو شدت احوال ہیں قیامت کے مصیبتیں پریشانیاں ہیں قبر و حشر کی جب ان کو حضرت سعید مزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے یہ تمنا کی کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا یہ کئی صحابۂ کرام علی مردوان بزرگان دین نئی محملہ اجمعین کے مختلف اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ وہ قیامت کی شدت کی وجہ سے اس طرح کی تمنا کیا کرتے تھے تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں لو ودت انی شجرتن تعددو روبیہ ھذل کلام و ودت انی شجرتن تعددو من قولی ابی ذر نفسيہ وہ هو اصحح۔ اگے قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت یہ تو تھا ڈر اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے یہ بات ذکر کی عبادت کے حوالے سے روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ وسلاۃ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے اتنی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک قدم پھول گئے تھے خون جب نیچے اترتا ہے مسلسل تو اس کی وجہ سے آپ کے مبارک ایڑیاں یہ پھول گئی تھیں شعبہ رضی اللہ عنہ کے حدیث مبارکہ کے اندر ہے اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ اس قدر نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک قدموں کے اندر ورم آ گیا تھا تو آپ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ہستی تو وہ ہے کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے آپ کی تو شفاعت سے اتنے افراد بخشے جائیں گے اتنوں کی بخش ہوگی اور آپ اس قدر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس لیے کرتا ہوں کہ افلا اکون شکورا کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بند نہ بنوں یعنی ٹھیک ہے اللہ تبارک و نے میری برکت سے میرے سبب اگلے پچھلوں کے میرے اگلے پچھلوں کے گنا معاف کر دیے ہیں لیکن کیا اس کے لیے اتنے انعامات کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کروں یعنی ایک عبادت اس کے ڈر کے وجہ سے ہوتی ہے ایک عبادت اس کی رحمت کی امید سے ہوتی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں افلا عبدا شکورا عبد بن جاؤں بندہ بن جاؤں بندے کا مطلب ہی عبادت کرنے والا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ بنوں ایسی عبادت کرنے والا بنوں کہ جو اس کا شکر ادا کرنے والا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک عادت مبارکہ کہ آپ علیہ السلاۃ السلام جو عمل کرتے تھے وہ ہمیشگی کے ساتھ کیا کرتے تھے یہ نہیں کہ آپ کا عمل جو ہے وہ کبھی تو بہت زیادہ ہو جائے اور کبھی بالکل ختم ہو جائے آپ کام وہ کرتے تھے کہ جس میں ایک تو ہمیشگی ہوتی اور دوسرا آپ علیہ السلاط و اسلام کام وہ کرتے کہ جس پر عمل کرنا آپ کی امت کے لیے آسانی ہو چونکہ آپ کی سیرت جو ہے وہ آئیڈیل ہے ہر ایک اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے عمل کر سکتا ہے یعنی وہ شخص بھی عمل کر سکتا ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا چاہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات ملے گی اور وہ شخص کے جس کے اندر ایسی طاقت و قوت نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمل کر سکے بہت زیادہ عبادت کر سکے تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات ملے گی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ساری رات اللہ تبارک و کی عبادت کرتے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ رات کے مختلف حصوں میں آپ آرام کرتے اور بعض میں آپ عبادت فرمایا کرتے تھے تو آپ جو چاہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق جو اللہ نے مجھے دی ہے اور میں استقامت کے ساتھ کسرت سے عبادت کر سکتا ہوں تو اس کو نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سیرت کا پہلو ملے گا اور وہ اس پر عمل کرتے ہوئے مستقل کسرت کے ساتھ عبادت کر سکے گا اور جس کے اندر یہ قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ بہت زیادہ نوافل کے اوپر عمل کر سکے تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ حصہ ملے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بعض اوقات روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ اب حضر الیہصلاۃ اسلام روزے چھوڑیں گے نہیں نی روزے اور بعض اوقات آپ روزے چھوڑنا شروع کرتے تو پھر آپ کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے کہ اب حضور علیہ السلاط اسلام روزہ رکھیں گے نہیں تو یہ ساری تربیت کے لیے بتانے کے لیے کہ جو عمل جس طریقے سے کرنا چاہتا ہے حضور علیہ السلاطلا اسلام کی سیرت پر اس کو ہر طریقے سے اس کے اندر موقع ملے گا ہر ایک کو اس میں پیروی کا اب پہلو ملے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ عقائد و جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک منفرد انداز ہے کہ ہر ایک کے لیے آپ کی سیرت پر عمل کرنا یہ سحال ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كان عمل رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم دیمتن و ايكم جتيق حضر اللہ سلاۃ اسلام کا عمل ہمیشہ ہوا کرتا تھا اور تم میں سے کون ایسی طاقت رکھتا ہے کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا وقالت، حتی نقول لا یسوم لافترو وطتا نہ کھولا لاسوم و نشب ان ابنی عباسن و امنی سلمتا و انسن سلمت و کالا انس کنتا لا ان تراه في اللہ ری الا رأيته نہ ولا نائما الا رأيته نائما یعنی حضر الصلاط اسلام کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ رات میں حضر علیہ السلاط اسلام نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کیسے نماز پڑھتے ہیں تو وہ دیکھنا چاہو تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو ایسا نہیں کہ ساری رات حضور علیہ السلاط اسلام آرام ہی فرما رہے ہو نہیں غفلت نہیں ہے حضر علیہ السلاط اسلام کے اندر بالکل بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ رات میں آپ کی عبادت کیسی ہے تو آپ رات کو عبادت کرتے ہوئے بھی حضرت علیہ السلاط اسلام کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ حضر علیہ السلاط اسلام رات میں آرام فرما رہے ہیں آرام کا انداز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے حضور علیہ السلاط اسلام آرام فرماتے ہیں تو کہیں فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی موقع ملے گا کہ حضر علیہ السلاط اسلام کو آرام فرماتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یعنی ہر پہلو حضور علیہ السلاط اسلام کا واضح ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری رات یہ سونے میں گزار دی نہیں بل اور ایسا بھی نہیں کہ ساری رات ہمیشہ عبادت کرتے رہے کہ لوگ آزمائش کے اندر آ جائیں مشکل کے اندر آ جائیں کہ ہر ایک ساری رات عبادت کرے نہیں بلکہ کچھ آرام فرماتے کچھ عبادت کرتے تاکہ غفلت بھی نہ ہو اور سستی بھی نہ ہو غفلت بھی نہ ہو سستی بھی نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مشقت بھی امت کے اوپر نہ ہو ورنہ آپ چاہتے تو ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور اگر آپ چاہتے ساری رات آرام فرماتے آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آنی تھی لیکن ہر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی بھی رعایت اور مخلوق کے حقوق کی بھی رعایت کہ ہر ایک جو ہے وہ اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکے اب دیکھیں یہ تو تھا وہ انداز کہ آپ نماز بھی پڑھتے اور آرام بھی فرماتے لیکن ایک سفر کے اندر حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ایک سفر میں یہ نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حضور علیہ السلام اسلام نے رات میں مسوات فرمائی اور آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے پھر آپ نے پہلی رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد سور بقرہ کی تلاوت فرمائی سورت بقرہ کی تلاوت فرمائی پھر آپ نے رکو کیا اور جتنی دیر آپ قیام میں کھڑے رہے تھے اتنی ہی دیر آپ علیہ السلاط اسلام رکو کے اندر سبحان دل جبروتی اروتی والکبریاء ملکوتی یہ آپ علیہ السلاط اسلام اتنی دیر تک پڑھتے رہے سورت البقرہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکو کے اندر یہ تصویر پڑھتے رہے پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور اتنا ہی لمبا آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں بھی آپ تصویر اللہ تبارک و تعالی کے پڑھتے رہے پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسری رکاط کے اندر سور آل عمران کی تلاوت فرمائی پھر اس کے بعد دوسری صورت پھر دوسری صورت اور سیدہ حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سور بقرہ دوسری رکعت میں آپ نے سور آل عمران تیسری رکعت میں آپ نے سورت النساء اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت المائدہ کی تلاوت فرمائی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یہ نماز ادا کرتے رہے اور آپ کے پیچھے آپ کے جان اثار صحابی حضرت سعید را آف بن مالک دی اللہ یہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے رہے نماز اب آپ اندازہ کریں کہ آسانی صورت البقرہ کی تلاوت یہی مشکل کام ہے ایک رکاعت کے اندر پڑھنا اور پھر اس کے بعد رکو اتنا لمبا کرنا پھر سجدہ اتنا لمبا کرنا لیکن جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹھنڈک کس کے اندر ہوتی ہے آٹھ آٹھ گھنٹے کرکٹ دیکھیں گے میش دیکھیں گے ایک بول بھی کزانی ہوتی آنکھیں بالکل پھاڑ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ان کو لذت آ رہی ہوتی ہے ایسا لطف آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسا بندہ کہتے ہیں کہ پاگالے اتنی دیر تک بیٹھا ہوا اس کے اوپر کیوں اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے وہ مسلسل اس کے اندر ماو ہوتا ہے لیکن نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر بنائی گئی ہے شیخ محقق شیخ عبد الحق محدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ جیسا لطف حضور علیہ السلاۃ اسلام کو نماز کے اندر آیا کرتا تھا تک کسی اور چیز کے اندر آتا ہی نہیں تھا آپ علیہ السلاۃ السلام اسلام ساری رات عبادت کرتے رہے تو ذوق و شوق حضور علیہ السلاۃ اسلام کا تھا کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور پھر یہ نہیں کہ آپ فقط تلاوت فرما رہے ہو سورہ بقرہ کی بلکہ سیدنا او بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آیت رحمت پر حضور علیہ السلاۃ اسلام پہنچتے جس آیت رحمت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے کہ جہاں پر رحمت کا تذکرہ موجود ہے تو اب اللہ تبارک و کی بارگاہ میں آپ رحمت کا سوال کیا کرتے تھے وہاں گئے اور اللہ تبارک و کی بارگاہ کے اندر سوال کر رہے ہیں اور جہاں آیت عذاب آتی تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکوف فرماتے اور اللہ تبارک و کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی یہ ملا علی کاری اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہوا کرتی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو قیام فرمایا اور پوری رات حضور علیہ السلاۃ وسلم ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے وہ کیا یعنی الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ و علیہ السلاۃ اسلام کے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضورات ساری رات ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کیا انت عظیب اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے خود تو عذاب سے معمون ہے نا محفوظ ہے اللہ نے آپ سے تو وعدہ کیا ہوا ہے جنت بنی ہی آپ کے لیے انت عزیب ہوں فن کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں تو ان کو عذاب دے اور اگر تو ان کو بخش دے ان تک فیل تو تو ہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے تیری مرضی ہے تو ان کو بخشنا چاہے بخش سکتا ہے بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور یہ آیت ایسی ہی اس پر رونا حضر اللہ اسلام کا یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ان تو ازب ہوں اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو چاہے عذاب دے جس کو چاہے بخش دے یکرشا مینشا جس کو چاہے بخشے جس, بخش جس, بخش جس کو چاہے عذاب دے حضور علیہ السلاۃ اسلام کا اس پر اس طرح تکرار فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریا ازاری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے اوپر رحم فرمائے میری امت پر رحم فرمائے ان کو بخش دے تو یہ آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ساری رات اللہ تبارک و کی بارگاہ میں پڑھتے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ اسلام کا جو انداز ہے یہ صحابہ کرام علی مردوان نے آپ کے اہل بیت اطہار نے بھی حاصل کیا آ موجود سیرت کے اندر کے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عبادت کے لیے کھڑی ہوں تو ساری رات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی صورت الطور کی آیت پڑھتی رہیں کہ فمن اللہ علینا وبا عذاب السموم کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور لو کے عذاب سے یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا یہ جنتی جنت کے اندر کہیں گے تو یہ ساری رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں اسی آیت کو پڑھتی رہی ان کو یہ بات بس لطف دے رہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہوں گی تو نماز کے اندر ساری رات یہی پڑھتی رہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی اور ساری رات بعض اوقات آپ صرف دعا مانگتی تھی اللہ سے اور دعا کے حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اکثر الفاظ ہی ہوا کرتے تھے کہ میرے والد کی امت کو بخش دے میرے بابا کی امت کو بخش دے وہی سیرت طیبہ جو آپ نے حاصل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسی پر آپ عمل کرتی ہوئی آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے رام علی مردوان ایک سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے اسی بات کو یہاں ذکر کیا اور ایک بات مزید سیدنا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی تھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کی وجہ سے جو خوف و خشیت آپ کے پر پرتاری تھی اس سے آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی فرماتے ہیں قضیات مالکی رحمت اللہ تعالی وقال او ابن مالک کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فستاکا ثم تودعا ثم قاما يصلی فقمت معاہ فبدعا فستفتح البقر فلا یمر بآیت رحمت اللہ وقف فسأل ولا یمر بآیت عذاب اللہ وقف فتعودا ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعغمة ثم السجد وقال مثل ذلك ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك وعن حظيفة مثله وقال سجد نحظا من قيامه وجلس بين السجدتين نحظا منه وقام حتى قرأ البقره وآل عمران والنساء والمائده وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بايه من القرآن ليله وانا عبد الله بن الشخين اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولي جوفه عزيز كعزيز المرجلي یعنی عزيز اس کا مطلب ہے ہنڈیا کی جو ابلنے کی آواز آتی ہے ویسی آواز اور مرجل بولتے ہیں ہنڈیا کو جیسے ہنڈیا ابلتی ہے ویسی ہی آواز آپ علیہ السلاۃ اسلام کے سینے سے آ رہی تھی اور ابن ابھی حال رضی اللہ تعالی عنہ جو حضر السلاۃ اسلام کے واصف ہیں یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کا وصف بیان کرنے والے آپ کا ہولیائے مبارک بیان کرنے والوں میں سے مشہور ترین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ متواصل فکرتی علی سطل حضور علیہ السلاۃ اسلام غم زدہ رہا کرتے تھے یعنی لوگوں سے مسکرا کر ملنا ایک الگ چیز ہے ورنہ آپ پر غم کی کیفیت زیادہ ہوتی تھی اور یہ غم کی کیفیت عمومی طور پر اپنی امت کے لیے ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ فکر مند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہتے تھے راحت کسی آن نہیں تھی فکر حضور علیہ السلاۃ اسلام کو زیادہ رہا کرتی تھی خود فرماتے وقال صلی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ستر مرتبہ دن میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں ایک دن میں سو سے زیادہ معافی مانگتا ہوں ستر کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یعنی کی طرف اشارہ ہے کہ بکسرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ کے اندر استفار کیا کرتے تھے آگے ایک طویل حدیث ذکر کی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اصول و ضابطہ میں بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف وہی بات منسوب کی جائے گی کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یعنی کوئی من گھڑت بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اور یہ بہت زیادہ ہمیشہ سے لوگوں میں عام رہا ہے کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے باتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر جنہیں محدثین نے ذکر کیا ہے باتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اسی طرح بعض لوگ غفلت کی وجہ سے ایک کوئی خوبصورت کوئی حسین بات سنتے ہیں اچھی بات سنتے ہیں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور یہ سارا کا سارا حرام کام ہے ناجائز کام ہے اس کی بالکل بھی شرع اجازت نہیں دیتی کہ کوئی ایسی بات کہ جو حضر علیہ السلاۃ وسلم نے نہیں فرمائی اس کو حضور علیہ اصلاط اسلام کی طرف منصوب کیا جائے یہ حرام ہے بلکہ یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ کوئی کبیرہ گنا ایسا نہیں ہے کوئی کبیرہ گنا ایسا نہیں کہ جو مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کرے موتزیلا کہتے ہیں کہ بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور خوارج کہتے ہیں کہ کفر میں داخل کر دیتا ہے لیکن اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی کبیرہ گنا مسلمان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا کبیرہ گنا کرنے والے کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا البتہ ایک گنا ہے کہ جس کے بارے میں بعض آئمائے اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کفر ہے اگرچہ کہ جمہور علماء اسی پر ہیں کہ کفر نہیں ہے یہ کفر نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا گنا ہے کہ جس میں خود اہل سنت کا اختلاف ہوا اور بعض علماء جیسے امام ابو محمد الجوینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابن ناصر المالکی اور ایک جماعت ان کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا حضور الصلاۃ اسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ کفر ہے یہ ان کا قول ہے لیکن جمور علماء کہتے ہیں کفر نہیں کبیرہ گنا ہے بہت سخت گنا ہے تو اس لیے اس بات میں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ کوئی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اسی وقت منسوب کی جائے جب کہ بیان کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق وہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا سکتی ہو اب ہوا یہ کہ بعض لوگ خوبصورت کلام سن کر جیسے حسن بصری کا کلام ہے سعید الکمان حکیم کا کلام ہے ان کے جملے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح صوفیہ کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی حسین ہوتی ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ کلام ان کا ہوتا ہے اس کو منصوب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں ان کی کوئی بری نیت نہیں ہوتی بری نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ غفلت کی بنابر بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے اندر پڑھا اور اس کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے اس میں دیکھا کہ حدیث کے طور پہ ذکر ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ جب علماء اس بات کی تصریح کر چکے ہوں اور ایسے علماء کے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ بات بیان کر چکے ہوں کہ یہ موضوع ہے من گھڑت ہے تو پھر اس کو حضر علیہ السلاط اسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا لیکن گھڑنے والوں میں سے ہر ایک کی نیت بری ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہر ایک کی نیت بری ہو ضروری نہیں ہوتا بار اکثر بری نیت سے گھڑتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بری نیت سے گھڑتے نہیں بلکہ غلط فہمی کی بنیاد پر کیا ہوتے ہیں منسوب کر دیتے اور اچھی بڑی کتابوں کے اندر بعض اوقات ایسی بات پائی جاتی ہے یہ ساری تفصیل اور یہ ساری بات میں نے اس بیان کی کہ آگے جو روایت ذکر کی ہے کاضی علیہ نے اس کے بارے میں بھی محققین علماء نے یہ لکھا کہ یہ حدیث نہیں ہے اگرچہ کہ قاضی یاز کی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو حدیث کے, کے ذکر کیا لیکن حافظ عراقی زین الدین عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے مغنی اپنی کتاب البری جو احیاء العلوم کی تخریج ہے جس میں احیاء العلوم کی احادیث کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں حافظ بن حضرت قلانی رحمۃ اللہ تلا نے اور علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ تلا جن کی کتاب ملاح الصفا کے نام سے انہوں نے شفا شریف کی جتنی بھی احادیث ہیں سب کی تحقیق کی ہے کہ یہ حدیثیں کہاں کہاں موجود ہیں تو اس حدیث کے تحت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے اسی طرح امام خفاجی رحمت اللہ تعالی جو شفا شریف کے شارے ہیں اور ان کی مشہور کتاب نسیم الریاض آپ کی شرح نسیم الریاض اس میں آپ نے علامہ سیوتی کے اس قول کو ذکر کیا اور واضح طور پہ فرمایا کہ اس حدیث کے اوپر وضاح کی جو نشانی ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں من گھڑت ہونا اس کا ظاہر ہے اور یہ کلام جو ہے وہ صوفیہ کے کلام کے مشابہ ہے صوفیہ کے کلام کی طرح کلام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام عام طور پر اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا تو اس لیے قاضی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو یہاں ذکر تو کیا ہے لیکن اس بنیاد پہ ذکر کیا کہ آپ نے یا تو کسی کتاب کے اندر پڑھا اور اس بنیاد پر آپ نے اس کو آگے ذکر کر دیا ورنہ حقیقتاً علماء کی تحقیق کے مطابق حدیث نہیں ہے البتہ باتیں ٹھیک ہیں جو باتیں ذکر کی ہیں وہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں دیگر روایتوں سے ثابت ہیں اس کی اکثر باتیں لیکن نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب نہیں کیا جا سکتا وہ روایت کیوں ذکر کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے طریقے کار کے بارے میں سوال کیا تو اب یہ طریقے کار جو آگے ذکر کیا ہے یہ اگرچہ مختلف احادیث سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے اس کی کئی باتیں لیکن اس روایت کے الفاظ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ الفاظ کیا ہیں المارفت فرمایا کہ جو معرفت ہے پہچان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان یہی میرا سرمایہ ہے یہی میرا سرمایہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بیان فرمایا کہ مما خلط الجنا ول انسا اللہ میں نے جو جن اور انسان کو پیدا کیا وہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر رہا ہوں عبادت کا معنی یہاں پر علماء نے ایک یہ بیان کیا یا تاکہ وہ میری پہچان کریں مجھے جانے مجھے جانے تو حضور علیہ السلاۃ اسلام سے بڑھ کر کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا ہے دوسری بات یہ فکر کی ولاقل دینی عقل میرے دین کی اصل ہے وحب و اور اللہ سے محبت کرنا یہ میری بنیاد ہے وہ شوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شوق یہ میری سواری ہے و ذکر اللہ سی اللہ کا ذکر میرا مونس ہے یعنی تنہائی کے اندر اللہ کے ذکر سے مجھے انسیت حاصل ہوتی ہے کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وحشت کو پریشانی کو دور کر دیتا حقیقت ہے ایسا ہی ہے کنزی اور اللہ پر بھروسہ کرنا میرا خزانہ ہے وفزن رفیقی اور غم غم زدہ رہنا یہ میرا ساتھی ہے والعلم علم اور علم میرا ہتھیار ہے وہ صبر اور صبر میری چادر ہے ردا غنیمتی اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا میری غنیمت ہے یا ول فکر فخری اس الفاظ کے بارے میں تو واضح علماء نے لکھا کے الفاظ موضوع ہے وہ ظہد حرفتی اور زہد یعنی دنیا سے بے رغبت ہونا میرا پیشہ ہے ول یقین قوتی اور یقین میری قوت ہے وہ صدق و یعنی سچائی میرا شفیع ہے تاعت میرا حسب نسب ہے و جہاد خلقی جہاد میرے اخلاق ہیں و قرۃ عینی فلاح اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وفی حدیث ناخر اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں وہ سما رت فی ذکری اور میرے دل کا جو پھل ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے اندر ہے وَغَمِّي غمی اجلی اور میرا غم میری امت کی وجہ سے بات بالکل ٹھیک ہے وہ غمی لی میرا غم جو ہے وہ میری امت کی وجہ سے ہے وہ شوقی الا ربی ازلح اور میرا شوق جو مجھے پسند ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنے رب از اجل کی بارگاہ میں پہنچوں اور بولی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے پہلو پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے خضو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے تبارک و تعالی اگلی فصل یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل پر ہے مختلف انبیاء کی جو صفات ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالع انبیاء کے فضائل بیان کیے ہیں ان کو قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے محبت کرنا ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کتاب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و